یازین آمن لوگوں جو ایمان لائےو تک اللہ اللہ سے ڈرو اب ایمان والوں کو خاص طور پر حکم ہو رہا ہے پہلے تو وہ لوگ جو کافر ہو گئے سود کو جائز سمجھنے کی وجہ سے اب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں ڈرو اللہ سے وزرو اور چھوڑ دو ماں بقیہ الربا جو کچھ سود کا حصہ کچھ باقی رہ گیا ہے ان کن تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو تو بس سود کا کاروبار بند کر دو بنو سقیف قبیلہ تھا اور ان سے بنو مغیرہ نے قرض لیا تھا سقفی قبیلہ بہت مشہور تھا یہ محمد بن قاسم سقفی ہی تھے اسی قبیلے سے اور بنو مغیرہ استخالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو جو قبیلہ تھا انہوں نے سکیف والوں سے قرض لیا اور جب سقیف والوں نے سود کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا اللہ نے منع کر دیا اب ہم سود نہیں دیں گے تو وہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا آپ فیصلہ فرمائیں تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اللہ نے کہا چھوڑ دو جب یہ آیت انہوں نے سنی اتنے اللہ والے لوگ تھے انہوں نے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ آسن سے کہ اللہ کا رسول چھوڑ دیا بس ختم ہو گئی ایسے ایمان والے لوگ تھے کہ ادھر اللہ کا حکم نازل ہوا کوئی کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ آسن سے سنی بالکل دست بردار ہو گئے کہ گویا یہ چیز ہے ہی نہیں اس لیے شاطر میں بزروما بقیہ مینوا اور سود میں سے کوئی حصہ اگر باقی رہ گیا ہے تم ایمان والے ہو چھوڑ دو سے ختم کوئی سود کا مطالبہ نہیں ان ساری آیات پر آپ اور کریں اللہ تعالیٰ بار بار ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو سود لیتے ہیں اسی طرح آل عمران میں جائیں گے وہاں بھی ان لوگوں کی کھچائی ہوئی ہے اور خدا نے آل عمران میں بھی ان کی مذمت کی ہے جو سود لیتے ہیں سود دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ابھی تک وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی سود دیتا ہے وہ تو بچارہ کسی مجبوری سے دیتا ہے رس اللہ, اللہ علیہ وسلم نے جو لانت کی ہے کہ سود لینے والا بھی اور دینے والا بھی اور لکھنے والے بھی اور دونوں اس کے گواہ وہ لانت اس وجہ سے ہے تک اس, اس کام کو ختم کیا جائے وگرنہ جو آدمی بھی سود دیتا ہے اس کے لیے اتنے شدید احکامات نہیں ہیں کیونکہ وہ تو بیچارہ کسی مجبوری سے لے اور اگر اپنی خوشی سے لے گا تو پھر وہ بھی ان سارے جرائم میں برابر کا شریک ہے اہانت اس پہ بھی پڑے گی لیکن کبھی حالت کسی کی ایسی ہو جاتی ہے کہ اب گزارا ہو ہی نہیں سکتا اس انسان کا اس کے لیے یہ حکم نہیں آئے گا اسی لیے ان ساری آیات پر آپ غور کریں یہ ان کے لیے ہیں جو سود لیتے ہیں اللہ نے فرمایا بزروما وقم ریوا چھوڑ دو وہ جو سود اب لینا ہے